آج کے سبق میں آپ صورت الدین کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین وتی وزت یہاں دیکھیے وتی نون کے نیچے زیر وتی نے نہیں پڑنا کیونکہ زیر کی آواز جو ہے وہ یا معروف کی آواز سے آدھی ہوتی ہے جیسے تی ہے اس کی آدھی آواز تی ہے اسی طرح نی کی آدھی آواز نی ہے یہاں آپ جب آئے ختم ہوتی ہے وقف کر سکتے ہیں ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں ملانے کی صورت میں وہ زئی نی و لیکن وقف کی صورت میں زیتون پڑھیں گے واپوری سینا تو پور ہوگا راباری اس لیے کے نیچے زیر ہے اور وقت کی صورت میں نور ساکھوری سین پوری سین اب جب وقت کیا تو نی کو آپ مد کی صورت اختیار کریں گے آپ کھینچ کر دو حرکات چار یا چھ تک کھینچ سکتے ہیں. قد کو نل این خوال قوف پر ہوگا دال ساکن ہے صفت قلقلہ ادا کریں گے اسی طرح قوف ساکن ہے یہاں بھی صفت قلقلہ ادا ہوگی القاف ہوگا پر خو کو نل این سانہ لقد خلقنا الانسان فی آ سین فی آح سینی یہاں اس لیے کھینچا کہ یہاں مد ہے آگے یا کے بعد جو آپ حروف جانتے ہیں مدہ اس کے بعد حمزہ اگر آ جائے تو یہاں مد ہے حمزہ بشکل علیف ہے یہاں مد منفصل ہے فی آح فی یا تقویم تقویم تقویم زاد جو ہے یہ وقت مجوز کی علامت ہے عام اگر کسی آیت کے درمیان میں ہو تو نہ ٹھہرنا بہتر ہے اور اگر آیت کے اوپر ہو تو آپ وقت کر سکتے ہیں اس آیت کی وجہ سے تو یہاں وقت کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گا لیکن یہاں مد یاد رکھیے تا اب آپ اس کو ایک لکھ کے برابر یعنی تا کوم اتنا بھی کھینچ سکتے ہیں اور دو گنا بھی کر سکتے ہیں سے گنا بھی تا میں مشدد ہے غنہ ہوگا اور او کے اوپر زبر ہے اس کو آپ پر کریں گے دال ساکن ہے صفت قلقلہ ادا ہوگی لیکن را آپ جب پور کرتے ہیں تو موٹ نچلے نہیں ہننے چاہیے سومو سو داہو اسفل سافلین اسفل سافلین اسفل صاف لی پسل کرنا چاہیں تو زبر پڑھ سکتے ہیں لیکن جب زبر سے آپ ملائیں گے تو پھر لی آپ طویل نہیں کریں گے اِلَّا الَّذِينَ یہ واو اور دو الف یہ زائدہ ہیں آپ جب پڑھیں گے تو لام صاد کے ساتھ ملے گا اور صاد پر کر کے پڑھیں گے وعامل الصَّالِحَاتِ, الصالحات وعمل الصالحات فلهم فلهم فلهم, فَلَهُم, فَلَهُم, فَلَهُم, فَلَهُم اجر غيرٌ فلا هم پر اظہار ہوگا اور راپر ہوگا اور اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ آگے وین آ گیا اور یہ بھی راہ پور ہوگا اس لیے کہ اوپر پیش ہے یہاں وقف مطلق بھی ہے اور آیت بھی ختم ہوتی ہے نون ساکن ہو جائے گا فلا هم ری سے فما فہم آیو کا ریو کا بعد کر فہم کادو بدو بدی ال سو اس میں اللہ کا نام پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے الح کم ہمی بی احکم